دم دینے کا کیا مانا ہے سوال ہے کہ دم دینے کا کیا مانا ہے جو کہتے ہیں دم, دم دم دم تو انسان کو اپنا دم نہیں دینا کہ جیسے بولتا ہے نا دم نکل گیا تو یہ وہ والا دم نہیں دینا ہوتا ہے نہ وہ دم ہوتا ہے جو پھونکنے والا ہوتا ہے کسی کو دم کر دیتے ہیں نہ وہ دم ہوتا جو ناک میں دم کرنے والا ہوتا ہے یہ کہتا ہے نا کہ میری ناک میں دم کر دیا آپ نے یہ تینوں میں سے کوئی دم نہیں ہے بلکہ دم عربی میں کہتے ہیں کو جیسے آپ نے میں حرمت علیہم و, و لحم الخنزیر الآخری تو تم پر مردار اور خون حرام کیے گئے وہ دم جو ہے نا یہ خون یہ مانا ہے اور لحم الخنزیر سور کا گوشت تو دم جو ہے کہتے ہیں خون کو تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنا اب دم کی صورت میں یہ دینا ہوتا ہے حدود حرم میں جو حرم کی حدود ہیں اس کے اندر دینا ہوتا ہے تو حدود حرم کے اندر یا تو بکری یا بکرا ذبح کر دے دمبا بھیڑ وغیرہ سب ایک جو جنس میں اس میں آتے ہیں جو قربانی کی شرائط میں پورے اترتے ہیں وہ وہی دم کے لیے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے جنس میں کہ بکرا ہو یا بکری ہو اسی طرح گائے کا ساتواں حصہ یا اونٹ کا ساتواں حصہ سات لوگ مل کر اگر دم دینا چاہتے ہیں تو ایک اونٹ کر لے ایک گائے کر لے ٹھیک ہے ایسے ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے بول عالم